قریف جو ہیں بےارے بیوی بی پرست لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایک سے گزارا کر وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے شریف لوگ ہیں بےچارے اور خام خواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب کر ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ کسی سے بخشے جائیں گے کیونکہ جو خواتین ہوں گے لادمن ان کی تو ایک بیوی بی ہوگی نا بینخت تم اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک تو ان کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خوافین ہیں ڈرنے والے پوک کام عرب تو غیر ایسے نہیں تھے نا. عرب تو عرب تھے تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج اخرا ابھی بکر ابھی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو میں نے بات کر لی اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد اس وقت پتا بی آئی سی افسر کے ساتھ آٹھ سال کی بچی بچیاں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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرم این عمر تو بلحی جرا ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب بکا چھو میں اب ہجرت کروں ہجرت کا حکم آ گیا ہے تو ابھی بکر نے فوراً یا رسول اللہ حضور آپ کو تو حکم آ گیا میرے لیے کیا حکم ہے پر ان اللہ عمرنی ابو بکر میرے اللہ نے وہ یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا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 تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی امین صادق سچے ہیں امانت والے حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے دمے ایک جتنی ہے ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں ہاد ہیر فلان وہ ہاد ہی رلان یہ فلاں ہے فلا گی ہے فلاں ہے, ہے ان سب کابروں کے گھر میں پہنچانی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 کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع مل جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ حاضر یا رسول اللہ حاضر یا رسول اللہ, یا, رسول اللہ، یا نبی اللہ بالکل میں آدھ مجھے کوئی نکال تو اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن بعض رواف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 اصل بات قرآن و حدیث کے درائل کی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ سارا فیصلہ ہو گیا حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسے یہ غزہ ہے یہاں خدیجہ تھا اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی شرکا مکہ بنی ہوئی ہے یہ تھی شار ابھی بکر صدیق اور یہاں پہ نے ایک مسجد بھی آتی تھی مسجد ابھی بکر صدیق اور وہی وہ بہت ابھی بکر صدیق تھا حاغ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے تو آگے بھی سیال میں یہ تریہ جو ہے یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم غار سور پہ جائیں گے اس کے بعد غار سور میں رہیں گے اور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 کر اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس پاس میں حکیب ان علی صراط مل ملیبل پڑھتے گئے ادوند بو شائنا اور حضور نے پڑھا شاہجو شاہجو اور مٹی پھینکی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 گاؤں میں لگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کانا ہے اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے اس طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا ملو متا ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا نا اور تیسری نے کہا کہ اس کو خارج بھی ہے اس نے کہا, وہ نہیں کہا دیکھو دی درخت کو اسے رگڑا لگایا ہے تو درخت اس کے چمڑا لگا ہوا ہے تو اس نے درخت کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے کوئی خارج لگی ہوئی ہے نا اس کو نے کہا تم سچ کہتے ہو میرا اونٹ ہے لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے خارج دا بھی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 کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کون مذہب کیا تمہوں نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے کہاں پڑا کہا خدا کو مانتے ہو مانتا ہو خدا ہے, ہے امام دہاتی کہتے ہیں مجھے ایسے عقل میں سوجی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس نے مجھے گور کے دیکھا کہنے لگا مودی صاحب عجیب آدمی ہو یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ میں دلالت کر رہی یہ ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے عجیب آدمی پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دمبا گزرا ہے یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے یہ پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کوئی ہے اس نے کہا راجی نے کہا, کہا کہ یار تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے اوپر کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں کہ خدا ایک نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے نے کہا صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے ایک کہتا ابھی دن رہنے سے کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں تو جو کمزور ہو جاتا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بنا جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی وہ بنتا رہا. پھر بھی تو ایک رہتا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 ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائے وہ دیوار پہ چڑھ لے کے اتر آئے اس نے کہا بات یہ ہے کہ حضور تو سو رہے اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے اندر جاؤ اس نے کہا دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو کیا مت تک تانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں بچے گھر میں ہوتی ہیں ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا ان کے گھروں میں داخل ہو گئے یعنی کاوں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورتوں ہم اندر جائیں بار کھڑے رہیں گے لیکن بھی اندر بھی اب جب صبح ہو گئی بالکل وقت ہو گیا صبح کا خراج رضی اللہ تعالی نو حرت علی نکلے اب حیران پریشان کبھی اس وقت حضور بھی آتے تھے حرم یہ تو حضور علی جا رہے حرت علی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے ان نے اس سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے ایک آدمی سویا مجھے کیا بتا علی سو تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر دیکھا تھا کوئی بھی نہیں انہوں نے کہا بے وقوف محمد صلی اللہ محمد وسلم اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے کہا کمال ہے مٹی تو میرے سر میں بھی ہے ہمارے سر میں مٹی کیسے اب سر انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ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 ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ قدر استطاعت اور قدر علم ہم نے ابتدا سے لے کر اس مقام پہ, پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ملا کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی حکمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا سرزمین حرم کو چھوڑنا مکہ شریف کو چھوڑنا کابت اللہ کو چھوڑنا یہ کو معمولی سی بات ہوئی تھی افضل و بکاتن فل عالم پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے حتٰ کے صحیح احادیث میں موجود ہے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 کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب کی طرح جو ہے اللہ کو ہوتے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہے مجھے اللہ کی قسم ہے ماں خرچ ان کا مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتی تو اللہ کے کعبے کو چھوڑنا سرزمین حرم کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رو رہے یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی کہ قدر جوہر جوہر بیدان بدانند کہ جوہر کا پتا جوہری کو لگتا ہے ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق لیکن جوہر اس کی قیمت کا اندازہ کرتا اسی لیے کہبت اللہ کی عزمتوں کا پتا بھی ان لوگوں کو تھا جو اساب رسول تھے ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے ان لوگوں کو تھا جو محدثین و فقہ اور اولیاء اللہ اور عبادت عالحین تھے اس کا گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے ایک ساہ جو ہے آدمی کے لیے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 کہ اس موقف کو جانتے ہو ایک کافر کتنی دشمن پھر بستر پہ لیٹ جانا یہ بھی آسان بات تھی کہ بہت بڑی قربانی تھی بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ نے جانتاؤ پہ لگا دی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبوت کو لے کے ساتھ چل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 ندی کے کنارے پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وجوہ کرنے کے لیے اور سب وسو کر رہے دان صاف کر جاسوس بڑے غور سے چونکہ وہ تو دور سے دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اپنے لوگوں سے کہا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ دت تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے وہ تھوڑا سا دد لگتا ہے کوئی اونٹ گھوڑے بھی اتنے نہیں لگتے لیکن یہ تو کوئی عجیب قوم ہے خدا رحمت کرے پتہ نہیں یہ آدم خور تو نہیں ہو تو دانت تیز کر رہے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 ایک باؤ اور لوگوں کو سنائے تو ان کے لیے ایک تصدیق ہوگی زوکا ہو ابھی آپ دیکھ رہے ابھی چند دنوں کے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں ایران افغانستان کی جنگ کا دعا کریں اللہ محفوظ رکھے اللہ دونوں کو نقصان سے بچائے اور وہ تو اتنا بڑا پھر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر سو سال کے لیے پیچھے جا پڑے اور یہی تو کافر چاہتے ہیں اب جناب وہ فوجیں اور یہ اور وہ اور جب آ گئی اب تین ڈاک بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو اور مقابلہ کے ان سے ہے مدرسوں کے لڑکوں سے جو انہوں نے کبھی نہ جنگ لڑی ہے نہ, کے ہے نہ کچھ ہے کیا مقابلہ اب سوچے کیا مقابلہ تو ان کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے علماء ہیں اکٹھے کرو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 چلو اندر سب نے گراپ جب اندر آئے تو حضرت علی اٹھے کپڑا ہٹایا چہرے بکال فائدہ ہوا علی اب نے کہا یہ تو حضرت علی بیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آئی نہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے بات اس کی ٹھیک تھی حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولتے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 حضرت اک مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے تین دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ساتھ ہی اکٹھے ہونے کا واپ مولانا کمال کر دیا آپ بھی بڑی مدت چھپے بھائی اور تین دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے میں تین راتیں رہے تھے تو غار میں تین راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا تو میں نے سمجھا کہ سنڈت کے خلاف اس لیے جب جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا لیکن محبوب کی سنڈت جو ہے اس کی مخالفت اچھا خدا کی شان دوست آب آب یہ کہ چلے گئے اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا فوراً جناب ایک کریکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے مرنا قاسم سے ہی پوچھتا ہے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 बाकी بات ہے کہ ابھی تو یہی تھے اس میں کون سا جھوٹ تھا تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریا یہ باقاعدہ ایک علم ہے ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو زو ماں نہ ہو اور جس سے دونوں के نکلے اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب مسا علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرون کے گھر میں آئی دیکھا کہ موسا رو رہے ہیں دودھ نہیں پیتے اب بہن ہے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 بی بی نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں ایک گھر آنا کیوں نہ بتلاؤں ایک گھر ہے اس میں ایک بیالیا بی بڑی بڑی بڑی اور بالکل ابھی اس کا بچہ بھی ہوا ہے اور اس کا دودھ یہ ضرور پیئے وہ بڑی پاک اور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 اور بوٹ اتنے بڑے کے بچے سے بھاری اتنے بڑے بڑے بوٹ باندھنے کے لیے تین آدمی آ جائیں ایک دفعہ بن جائے تو تین گھنٹے نہیں کھلتے اللہ کا عذاب ہے مستقل کیا ہے نقل کرنی ہے ایک انگریز پہنتا ہے تو ہمارے بچے کیسے نہ پہنے نہ آرام مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے نقل وہ بد اگر آج بویں اور بال سب صاف کرا دیں دینا دیکھ لیں کہ آپ چار دن کے باری سب صاف ہو لیکن آٹھ سال کی بچی ہے دیکھو باہر نکلی تو ابو جہل جیسا آدمی ابو جہل چھ فٹ سے بھی لمبا آدمی اور بڑا قداور بڑا زوردار بڑا ڈیل ڈالا اس نے کہا گیا کہ سب اینا ابو کی تمہارا باپ کہاں ہے وہ آئینہ رسول اللہ اور محمد مصطفیٰ کہاں ہیں اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں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 تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کب آفی حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ سوار پھر میں ابو بکر کیا کرتا حضور میں آپ کرکلیف نہیں دیکھ سکتا ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں آپ کا جسم آپ کا جسم مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے چلے اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا کال ابی بکر ابو بکر نے کہا جی بات ہے ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے انہوں نے کہا حضور نے اپنے مسلح میں ابو بکر کو کھڑا کیا ہے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 نے سب سے بڑا بہادر بھی ہو. کہا کیا عجیب بات ہے دیواروں پر تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ ابھی تم ایسے نیچے ہو جاؤ میں تمہارے کندھے کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر بتوں کو مٹا دوں تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا کب تس بس بس, بس یار سننا میری کمر ٹوٹ جائے گی میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا تو بہادر تو ابوبکر بکر جو کردے پہ بٹھا کے تین میر اوپر چڑھ گیا بہادر تو پھر ابوبکر بکر اللہ دی حمل ہوئی دلغاز اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو ہونا جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں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 منقر صدیق نے ایک شکی نے ایک بدبخت نے یہ لکھا انہوں نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے تو حدیث میں موجود ہے کہ رکھے بالا ہی حضور تو گدے پر بھی سوار ہوئے ہیں اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا انہوں نے کہا یہ کون سی فضیلت ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت اس بات کو بھی فضیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے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 اللہ اکبر حضور نے فرما ما ذنو کا بھی اس اللہ سالث ہما اللہ اکبر ماں ذن کا یا ابا بکرم بھی اس اللہ سالثما حضور نے فرمایہ ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اسی کو قرآن نے اتارا قرآن اللہ کا جبری اللہ اللہ تن سروح فقد نسر اللہ از اخرجین کفرو کے دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی کب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے مدری کو اور ابو بکر کو نکالا از اخرجہ لذین کفرو سانی یسنعین وہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس بلکہ فرمایا سانی یسنعز ہوم فرغ کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قرب نبی کا صحبت نبی کا تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا ورنہ کہتے اللہ باکر باتیں ایک نبی اور ایک ابو بکر پر میں آسان یسنئی از ہوما فلغار <سلام> از یق بھی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 اللہ کی شان دیکھیں یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے مدنی محمد مستفا کی شان کہ کہ دیکھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے پھراؤ لشکر لے کے آ گیا تو کون گھبراہ ڈر کے پہلے بھی تو بڑے کچھ رہے ہوئے لوگ مظلوم کیونکہ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 موس علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا انہوں نے فرمایا ان اللہ ہم ابو بکر اللہ دونوں کے ساتھ ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے تو یہ شان رحمت کی علامت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 اللہ نے فرما لا تزن یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں ایک ہے لا تخف اور ایک ہے ہے ڈرو نہیں ایک ہے غم نہ کرو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کبھی مت ڈرو جیسے مشہور کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا اللہ میں لکڑی فرما گراؤ پھینکو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 ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين اللہ نے فرمایا کہ موسا کی ہما اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرونی دریا میں ڈال لو لا تخافی تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے ولا اور موسا کا بھی ڈر نہ کر غم نہ کرو اس کا بھی کوئی فکر ہے اِنَّا الیک ہم ہما کو تمہاری طرف لوٹائیں گے من ال اور ہم اسلام کو مکہ میں سالت بھی عطا فرمائیں گے تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اس دیا بدنی اپنے سنگی کو ساتھی کو صاحب کو دے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 اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ غال کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے اور سارے دشمنوں کی خبریں لانے والا ہے تو عبداللہ ابن نے ابھی بکر ہے ابو بکر کا بیٹا ہے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 روزانہ باقاعدہ باقاعدہ تنظیم سے عبداللہ ابن نے بکر جا کے حال پہنچاتے یا رسول اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا عامر ابن فوائرہ مال چراتے چراتے نکشان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں بی بیسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فوائرہ کو اور عامر ابن فوائر آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا وہ یہودی ہے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 حضور رونے لگ گئے احسو مبارک آ گئے داڑی مبارک پہ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں اداس کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انتظکر اتذکر مکہ یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا حقیقت ہے عجیب بات ہے آپ نے پتا نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا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 میں نے کہا میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے جل سے جلس چھوڑو مجھے تو ایئرپورٹ پہ, پہ پہنچاؤ بس ٹھیک پہنچیے تو پہلی فلیٹ سے واپس بھیج کمال کرتے ہیں ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں اشتہارت دے چکے ہیں اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ شاء آپ تو خیر مکشی پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرت الاقوہ بنا دیں گے اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان ہمارا کیا گناہ ہے میں نے کہا یار آپ کا گناہ تو خیر کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اضان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا